تو تیرے روح کی غذا علم ہے جو قوت بدن ملتا ہے قوت روح ملتا ہے فصل حل ہو گیا ہے صورت مثالیاں ہیں حضرت فرمات ہیں فشرف شریف پیا حتا بے سیاہ تکینیلیا میں نے دیکھا سیرابی کو دوسر کی سیرابیٰ تو کس یا فی ازفاری ایک روایت یا یخوج یا من ازفاری میرے ناخنوں سے پتا تھا اس دودھ کا ناخنوں ناخن کی نیچے دیکھا سم آتے تو فضلی میں نے صرف دیا زیادت کس کو دیا عمر الخطی اللہ بدسین پہ رحمت سے نازل فرمائے کیا عجیب نقطہ تھا کہ فضل علم سے فضیلت مراد نہیں ہے کیا مراد ہے فضل مراد ہے فضل کس کو کہتی ہے زیادت تو آتے تو فضلی عمرہ تو میں نے پھر فضل عمر کو دے دیا کیا دے دیا زیادت چیزیں زیادت, چیزیں اس کو دے تو زیادت علم کی طرف اشارہ ہے اللہ محدثین پرام رام فرمائے علم حاصل کرو زیادت لیکن زیادہ علم لوگوں تک پہنچاؤ میں بھی نے بھی زیادت دودھ عمر کو دے دیا تھا نا پالو کماول تو رسول اللہ صاحب نے فرمایا جب دودھ آپ نے پیا یہ تو خواب کا مسئلہ تھا حقیقت نہیں تھی پھر آپ نے اس کی کیا تصویر پیش کی فرمایا العلم یہ دودھ علم ہے تو گوئے کہ میں نے عمر کو علم دے دیا عمر نے علم کا پیالہ پی لیا اب بخاری کی حدیث پہ ایک اعتراض یعنی اشکال اعتراض میں اشکال اسے معلوم ہوا فضیلت عمر علی سایر صحابہ فضیلت عمر حاصل ہوا سب صحابہ پر کنے بھی جو علم کا پیالہ لیا تو عمر کو دے دیا حالانکہ صدیق اکبر کی فضیلت نص قران سے ثابت ہے وصان جس نے زما فلخار اذ یقول للصابی لا تظن الله سبحان اللہ سبحان اللہ اب کیا کرو گے بھائی تو سب سے اچھے جواب یہ حدیث میں زیادت علم کی طرف اشارہ ہے اور زیادت علم عمر کو دیا تو نول الحا نے پڑھا ہے کہ وہ کہ عمر کو پیالہ دے دیا تو یہاں سے کیا معلوم ہے کہ صدیق کو نہیں دیا اس نے پہلے بہت سی پیالی پیس پے لیا ہے میری بات اس نے وہ سے پیالے پیے ہیں محمد نے ایک پیالے پی لیا ہے اس پی نے تو پیالے پیے ہیں مجھے کہا کہ قرآن کے چالیس پارے ہیں اور اس دس میں جو ہے خلافت اتیا کا ذکر ہے میں نے کہا کہ وہ دس پارے کہاں ہیں کہ جسے اس پر کے بکری کھا لے میں نے کہا جانو تم نے وہ بکری کھا لی تم نے وہ جو بچتا ہوا تین تھا وہ تم کھا گئے ہو تو حضرت عمر نے تو ایک پیالہ پیا صدیق نے پیالے پی لیے ہیں پچھلے کہ وہ تو کیا ہے متقدمین میں سے کتنی کتنے پیالے علم کی اس نے پی ہوگی سبحان اللہ صبح. جیسے آپ کے امتحان میں فیاض صاحب کامیاب ہوا نمبر ایک آ گیا ہے فیاض کو کیا مل گیا ہے انعام مل گیا ہے تو اس سے یہ برات نہیں ہے کہ نام صرف یہ ہے اس کے پھر بھی لوگ یہ نام لے چکے اور کسی کی دوسری بات یہ ہے کہ یہاں فضیلت عمر ثابت ہے لیکن یہ فضیلت جزی ہے ہر صدیق کو فضیلت کلی حاصل ہے کیا ہے فضیلت کلی حاصل ہے تو فضیلت جوسی یہ معنی نہیں ہے فضیلت کلی سے تو صدیق کو تن سے کسی سے مسئلہ حاصل ہے آگے جاؤ باب الفیہ یہ باب ہے در بیان اس کے کہ جواب دینا مسئلے کا واب حالیہ اس حال میں وہ ہوا یہ مفتی صاحب واقف اللہ دعوا یہ دعوے کے پیٹ پہ بیٹھا ہو او غیر ہا یا غیر دادی پر ہو دادی پر ہو یا غیر دادی پر ہو اب سمجھتے ہو تو وہ ہوا کہ زمیر مفتی صاحب کی طرف راضی ہے اگر آپ کہیں کہ مفتی صاحب کا ذکر سراہتن نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ الفتیا اس کے ذمن میں آ چکا ہے بس پہلے یہاں ایک اشکال ہے کہ بھائی پشتوں میں کہتے ہوئے امد چرتا اور ڈبد چرتا نخیجی بھائی بات کیا ہے اور آپ نے مسئلہ کیا پیش کیا باپ تو فضیلت العلم ہے کہ بات تو فضیلت علم کی ہو رہی ہے اور یہاں پہ باپ الفتیہ فتی کے چل پڑی ہے جس اس کا جواب آسان ہے کہ باب الفتیہ کی مناسبت کتاب العلم سے آسان ہے اس لیے کہ فتو دینا بھی نو من علم ہے جب یہ نو من العلم ہوا تو مسئلہ حل ہوا ٹھیک ہے دوسری چار باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہاں آزادی معلمین ذکر ہوتے ہیں تو معلم مدرس بھی ہوتا ہے تو معلم مفتی بھی ہوتا ہے معلم مدرس بھی ہوتا ہے تو معلم مفتی صاف بھی ہوتے ہیں تو لہذا شکار نے اس کو اب تیسری بات یہ ہے کہ اس بات کی انعقاد کا مقصد کیا ہے تو یہاں ایک شاہ شاہلی اللہ رحم اللہ کی ہے اور ایک تقریر امام بخاری کی ہے شاہ اللہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مفتی کو پتوی دینے کے لیے سکون کی حالت کی ضرورت ہوتی ہے یہ مطلب کتاب القاضی آپ نے پڑھا ہے کسی مفتی کو فتو دینے کے لیے سکون کی حالت کی ضرورت ہے کہ مفتی بالکل کیا ہو مطمئن ہو اور سکون پہ ہو کہیں آرام کرنے والا ہو کر رہا ہو مطمئن ہو چلتے پھرتے گزرتے گزرتے فتو دینا مناسب نہیں ہے اس لیے کہ چلتے پھرتے دماغ منتشر ہوتا ہے ایک جگہ پہ مرکوز نہیں ہوتا ہے تو لہذا فتو کے لیے مجلسی اطمینان چاہیے اب یہ سوال ہے کہ چلتے پھرتے فتو دینا چاہیے نہیں ہے نہیں چاہیے تو نبی بھی پاک اچھا چلتے پھرتے کیا اگر کوئی راکب ہو کسی چیز میں بیٹھ کسی چیز پہ سوار ہو حالت رکوب پر مفتی فتو دے سکتا ہے میں بخار فرمائے کے بعد وہ راکی چلتی چل یعنی سواری کی حالت میں سواری کی حالت میں دے سکتا ہے اس لیے کہ یہ سواری کی حالت چلنے پھرنے کی حالت نہیں ہے بلکہ یہ مفتی کی مد... اطمینان بس حالت ہے اس لیے تو خود کے کوئی نہیں دیکھتا ہے سواری اس کو لے جا رہی ہے گاڑی اس کو لے جا رہی ہے تو گوے کی سواری کی حالت ایسی ہے کہ جیسی کہیں مطمئن بیٹھا ہو چلنے پھرنے کی حالت نہیں ہے تو فتویٰ دے سکتا ہے شاہی مفتی کے لیے فتوی کی صورت میں مطمئن ہونا چاہیے سکون کی حالت ہونے چاہیے چلتے پھرتے فتویٰ نہ دے اس لیے کہ دماغ کا انتشار ہوتا ہے دماغ منتشر ہوتے ہیں کبھی کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جو خلافی واقعہ ہو اب سوال یہ جی ہے کہ کیا سواری پہ نبی علیہ سلاد اسلام نے جب فتوی دی تھی تو آئیے چلنا پھرنا نہیں ہے فرمائے ایک چلنا پھرنا قوم پہ ہوتا ہے ایک چلنا پھرنا سواری پہ ہوتا ہے سوار آدمی مطمئن دماغ ہوتا ہے مشکور دماغ ہوتا ہے پر بنسپتی چلنے پھرنے والے کے ٹھیک ہے تو کسی سواری پہ بیٹھتی ہوئی پت دینا گناہ دے سکتے ہو بات سمجھ گئے ہو امام بخاری کی تفریح عجیب ہے تم نے بتاؤ شرے پہ شادی حدیث پڑی ہو یا آ جائے گی لاطت تخذو ظہور دوا بکم منا گرا ہے اچھا لا تخذو ظہورا دوا تم اپنی سواریوں کی پیٹھوں کو منبر اور کرسیاں نہ بناؤ کرسیاں نہ بناو کرسی کے کہتے ہیں کہ تم کسی چیز پہ کیا ہو بیٹھے ہو تو کیا مانا ہے جب آدمی دادی پہ سوار ہو دادی کو کھڑا کر کے مسئلہ بتائے کیا یہ جائز ہے لا تک زور دوا کم کے اس کا تضاد تو نہیں ہے آپ سواری پہ کھڑے ہیں نہ بیٹھے ہیں اور لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں آپ بتاتے ہیں تو آپ نے اس سواری کے پیٹ کو ممبر بنائے ہیں کہ نہیں بنایا بنایا وہاں نے بھی پاس فرماتے لا تک ضرورت ہو رہا تو آپ کو تم بنا سواری کی پیٹ کو ممبر کرسی نہ بناؤ جب تم دادی تھی کھڑے ہوتے ہو کھڑے ہو بیٹھے ہو اور مسئلہ بتاتے ہو تو یہ ممبر نہیں ہے توجہ ہے نبی علیہ السلاط اسلام مینا میں واض فرما رہے تھے عرفات میں واضح فرما رہے تھے نبی علسم اپنے خچر پہ یا بھی کیا پہ بیٹھے تھے اور مسئلہ بیان کرتے تھے تو کیا یہ تحفاظ ظہور مناظر کے قبیلے سے نہیں ہے امام میں بخاری فرماتے ہیں کہ حدیثین میں تارض نہیں ہے لیکن تم بخاری پڑھو تو تارس ختم ہو جائے گا حدیث میں جو آیا ہے لا تب تک دوا منا بلا ضرورت ہے اور یہاں اس حدیث میں ضرورت ہے تو وہ بلا ضرورت مناسب نہیں ہے ضرورت ہو تو مناسب ہے بلا ضرورت مناسب نہیں ہے ضرورت ہو تو مناسب ہے تو لا تب جب زب آپ کو ضرورت نہیں ہے اور اس حدیث میں بیانی ضرورت ہے فشکال ختم ہے سمجھ گئے ہوں امام بخاری دوسرا جواب دیتے ہیں ایک اعتیاد ہے ایک نوادرات ہے ان دونوں میں فرق ہے ایک نوادرات ہیں ایک اعتیاد عادت ہے لا تتخذو ظہور دوابکم منابرا اعتیادا یعنی عادتا واق بنا لاپتی اب سمجھ لیے آدت نہ بناؤ مرکوبات کی پیٹوں کو کرسیاں آدت نہ بناؤ ہاں اگر کیا ہے شاہ سنا اگر کہی، کہیں ضرورت پڑ جائے تو خیر تو کوئی گناہ تو نہیں ہے اس میں تو گناہ نہیں ہے اب سمجھ لیے ہمارا چلو اور ما شاء الله انك ابنا من حياتي مالك عمرنا عاد الله صلى الله عليه وسلم قال في بدايه دعائي ما قلت صلى الله عليه وسلم قال ابو سمجھ گئے ہو. پہلے حدیث کا مطلب خرید تھے حجت الحاع میں بمقام سے لوگوں کے لیے لوگ نبی پاس مسائل پوچھتے تھے ایک حجم فرمایا. لم اشور مجھے پتہ ہی نہیں لگا فہالت تو قبل میں نے سر منڈوایا زبر سے پہلے فرماسبہ ولا حرج جاؤ ذبح کرو کوئی گناہ نہیں ہے چلو کرو دوسرا اشعر مجھے پتہ نہیں لگا فنا ہر تو قبل ان میں نے تو کیا کیا قربانی کو پھیلی کیا اور امی بات نہیں کی پرما عرمی والا حرج کوئی بات نہیں ہے قال جی کون کہتا لازم لازم فرماتے فرما کے فرما سہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا نہیں گیا نبی پاکستی کسی چیز کے بارے میں اگر کسی نے ترتیب بن اس کو مقدم کیا ولا اکریا ترتیب کے لحاظ سے اس کو مؤخر کیا الا قال مگر جواب دیتے ہوئے فرمایا افعل والا حارج افعل ولا حرج افعل ولا عرض کیا کرے یار یہ دربگاہ تمہارا چھوٹا ہے کبھی کبھی میرا موج آتے چیخ مارے میں یہ طلبہ ہنس جائیں گے کہ یہ کیا دیوانہ میں تو ہے کہ دیوانی ہو لیکن پھر دیوان کی ظاہر ہو جائے گی تو کیا فرمایا پالوانا پہلے لسی باس پھر مسلقی باس پھر جواب جواب یہ سوال یہ ہے کہ باب ہے الفتیا وہ واقع مفتی صاحب فتوزی اس حال میں کہ ظاہر دعوے پہ کیا ہو بیٹھا ہو اب حدیث مبارک میں وقوف الاظار دعوی نہیں ذکر تو باب بمنزلے کیا ہوتا ہے دعوی ہوتا ہے اور حدیث بمنزلے دلیل ہوتی ہے تو علماء کہتے خصحا اور بلغا ہاں جو ہے کیا ہوتا ہے دعوی معافے دلیل دلیل موافق دعوی ہونا یہاں پہ دعوی واقف لاظار دادا ہے اور دلیل میں وقوف کوفا لذار نہیں ہے تو لہٰذا دلیل موافق کے نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا جواب بہت عجیب ہے امام بخاری کی ایک عادت ہے وہ عادت میں آپ کو بتا چکا ہوں کیا ہے آپ کو محدثین سین بنانا چاہتے ہیں کہ حدیث پہ عبور کرتا ہوں ایک بات امام بخاری کی عادت ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے باپ جو ہوتا ہے ترجمت الباپ یہ حدیث کے لیے شارحہ ہوتا ہے پہلے کہ چکا ہوں نا اب یہاں پہ واقف بے ہے نا ہے حدیث میں کہ نہیں واقف کی حجرت الوضا کدھر بے مینا حجرت میں آپ منا کے مقام پہ کھڑے تھے کسی چیز پہ کھڑے تھے پتھر پر لکڑ پر ممبر پر باب آ گیا ہے واقف تو اب ترتیم تو حدیث بات سمجھ گئے ہو ٹھیک ہے ایک جواب تو یہ کہ ہے اس لیے کہ تم ڈونو میں سر جس کے موبت باپ کے موبائل ڈونو میں تم محدث نے تمہارے سامنے کتابوں کا ڈھیر پڑا ہے ہر ایک نے دس دف کتابیں نیچے رکھی ہوئی ہیں نیچے تو دیکھو نا تم حجیت بن جاؤ نا ایک تشان ہے دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری کیا فرماتے ہیں کبھی کبھی ترجمہ شارحے حدیث بنتا ہے اب وہاں ندی مینار پہ مینار کے مقام پر وقافا کس پہ وقافا حدیث میں نہیں ہے امام بخاری بخار نے کیا واقف لازار تھا آپ سمجھ گئے ہو تیسری بات یہ ہے اب یہ تیسری نہیں ہے پہلی کی بات میں اس کے لئے کرتا ہوں بنا بنانا چاہتے ہیں حدیث دیکھو نا جب امام بخاری و کفال سارے دعوت کو ہمار رکھتے ہیں تو حدیث میں ہوگا نا ڈھونڈو ڈھونڈو شابت ڈھونڈو چلو ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلو ہم نے ڈھونڈ لیا دو سو چونتی سفر نکال دو سو چونتیس سفا ورک پرسنٹ برج لکھ پتا کر دو میں درخت کر دیجیے اچھا باب خود بتیا میں مینا معلوم ہو دو سو چونتیس بالکل سینٹرل اوپر دیکھ باب الفتیا الدا پتین اوپر دیکھ باب الا فتح دیکھو عبد اللہ نمناز پرمات وا ٹھیک ہے نبی علیہ السلط اسلام کھڑے تھے حاضرت اللہ کے بارے میں پھر آگے آتا ہے حدیث سے پاک کہ نبی علیہ السلط اسلام کا تبدیل نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا اس میں کے دعوے پر کھڑے تھے کہ سب حدیث آگے, آگے پیچھے آ رہے ہیں یہ تو آگے نا دعوی دیکھو امام بخاری آپ کو کہتے ہیں کہ حدیثوں کو ڈھونڈو کہیں جیسا ہوگا کہ وہ کپال آزار دعوی ہوگا بھائی اس لیے امام بخار نے بعد کر دیا ہے بات سمجھ گئے ہو آگے جاؤ مسئلہ حدیث ہو گئی ہے اب یہاں کسی مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں لفظ ہو گیا ہے تجرب الفاظ ہو گیا ہے مناسبت یہ ہے کہ پہلے فرمائے کہ علم کی اشاعت کرو اگر کہ تم زیادہ علم نہیں دیکھو زیادہ علم ہو تو دے دو اب فرماتے ہیں حالت مناسب ہو تو دے دیا کرو اگرچہ سواری پیخو نہ ہو حالت مناسب ہو دے دیا کرو اب مسئلہ یہ ہے دیکھو آپ کو اللہ کریم حج کی توفیق عطا فرمائے میرے ساتھ آپ کو اللہ کریم لے جائے تو توجہ کرو حج کے دسویں تاریخ پر کتنے اعمال ہوتے ہیں رمی الجمرا ایک قربانی دو حالت توافیا کتنے اب تو جو کرو جمہور فقا کہتے ہیں ان تینوں میں ہمارے فقہ ان تینوں میں ترتیب واجب ہے جمرہ رمی الجمرہ قربانی حالت طوافی زیارت جس کو حفاظت کہتے ہیں ان کا اور ان قیاست میں ترتیب واجب نہیں ہے ترکیب واجب نہیں ہے البتہ طوافی زیارت بعد باد, باد الحلق و بعد الغسل اول افضل ہے اس لیے قرآن میں ثم سمل یتہ میل کو ہٹا کر و لو بل بیسل نہیں کیوں نہیں سمجھ یہ تجرب ہے کہ نہیں بلدی در تجربت، تجربت بہت تجریب تجریبہ بہت دیکھو دسویں تاریخ پر چار آمار رہتے ہیں جب مینا آتا ہے نا دسویں تاریخ کامیو جمرۃ القابا کو ایک نمبر دو قربانی نہر صبح نمبر تین حلف نمبر چار شاب سے اب مسئلہ یہ اگر تواف زیارت کو تو جمرات پہ مقدم کر دیا جائے نہر پہ مقدم کر دیا جائے حلق پہ مقدم کر دیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن افضل و اولاد تاخیر ہے سمل یقوط تفسہم کے عنوان سے اب سمجھ گئے ہو سنگیو اچھا اب رہی یہ پہلا مسئلہ ان تین میں جو جمرہ حلق نہمراتر زبا جم, خلق ان تین میں یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب مسنونی ہے یا ترتیب وجوبی ہے امام شافی و احمد فرماتے ترتیبی مسنونی ہے امام ابو حنیف اور امام مالک فرماتے یہ ترتیبی وہ کہہ دے ترتیب مسنونی ہے امام ابو حنیف اور امام مالک فرماتے ترتیب وجوبی ہے سمجھ گئے تین میں ترتیب احمد شاہی وحمد مسنون امام ابوال خبر نہیں اب سمجھ گئے ابھی آپ اب جگہ یہ ہے اس حدیث کو سور غور سے سنو اس لیے کہ بڈے نے تقریباً پانچ حج کیے وہاں پہ جب جلحجات شروع ہو جاتا ہے تو تمام کو تباہ کہتے ہیں ولا حارت یہ حدیث کو پکاتے ہیں وہاں کتابی ملتی ہے اس میں بھی لکھا ہوتا ہے کوئی ترتیب نہیں ہے جس طرح کرو تو کرو ہمارے نزدیک تو ترتیب واجب ہے علم ولا حرد کو اس نے کان سے پکڑا ہوا ہے. نہیں چھوڑتے میں کہتا ہوں کہ احناف کو جو اللہ نے فام حدیث دیا ہے اس کا نظیر نہیں ملتا ہے علمائے کو جو ہم اللہ نے میں حدیث دیا اس کے نظیر نہیں ملتا ہے پھر علم الحدیث فی ہندوستان ہندوستانی کے پھر نماؤ شاہ اللہ, اللہ نے دیا ہے اب تم ناراض سے کہ خوش ہوتے تو ہندوستانی علماء حدیث جو دیا. اب ہم کہتے ہیں کہ علمی ولا حرج لا حرج سے دو چیزیں مراد ہیں ایک ہوتا ہے لا حرج نفی حرج اسمی ایک ہوتا ہے نفی حرجی جبری زمانہ زمانت نفی حرجی اسمی یا نفی حرجی جبری ساوانی اب کہتے کہ علم ولا حرج سے نفی کیا ہے اسم کا ہے فدیہ کا نفی نہیں ہے کیوں نہیں ہے مصنف ابن ابی شیبکر و اے بخاری نے بچ ذکر ہے ابن عباس صاحب کا فتو ہے من اخر شے او قدم شے ان فل یو کیا ہے پل پل یوت اگر کسی نے پچھلا عمل پہلے کیا اور پہلا عمل پچھلے کیا تو فل پھل کیا ہے بھائی فل یوہرت لذا لکھوں کہنا اس کے لیے کیا کرو قربانی کرو کس کا فتوا ہے ابن عباس صاحب کا فتوا ہے رضی اللہ ہو عنہ ہو میں کہتا ہوں ابن عباس جیسی شخصیت ہو حجی کی مخالفت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے تو پھر ابن عباس کی روایت منقدم من حجی او اخرو پنزال کا زمن جس نے کوئی عمل پہلی کیا پچھلا پہری کیا پہلا پیچھے کیا ترتیب بدلا دی اس تقدیم و تاخیر کے لیے بطور جرمانہ کیا کرو دم دے دو تو دم کس پر ہوتا ہے ترق پہ ہوتا ہے سنت کے ترق پہ نہیں ہوتا ہے لہذا اکثر کی بوا جب اس صلاحت عمدہ احناط اب جب حدیث میں علم ولا رجا اس اسم میں حبیث نفی اسم ہے نفی فضیا نہیں ہے احناف زندہ ملا رہے تم ایک منٹ کے لیے کیا ہے نہ تم ہنسی ہیں نہ تو شادی نہ تو مالکی نہ ہم کچھ بھی نہیں اب ایک منٹ کے لیے اگر علم والا حج کو ہم نفی فضی پر لے لیں تو فل یو رس کے دمن کے عباس کی رواج لیتی ہے اور اگر ہم اس کو نفی فضی پر لے لیں تو رہتی ہے اگر نفی اسم پر لے لیتے ہیں تو وہ لی جاتی ہے تو کون سی بات چنگی ایک حدیث کو چھوڑ کر ایک پر عمل کرنا بہتر ہے کہ دونوں حدیثوں کو لے کر عمل کرنا بہتر ہے کس کا کام ہے انہوں نے کہو احناف نہیں سمجھے کہ احناف کون ہے میرے شیخ فرماتے تھے اگر تو مصنف کی بیماری شیخ اور پھر آ میرے پاس انشاءاللہ آپ اللہ کتاب اس نے لیکن یہ بات مصنفہ کی ہے لکھا ہے کرمانی نے بھی لکھا ہے سب کچھ نہیں لکھا ہے ٹھیک ہے بابا مسئلہ حل ہو گیا سبحان اللہ میرے شیخ کی بات تو آپ کو سمجھ پی نیچے تم ہو تو اوپر ہمیں کیا مطلب ہے شیا ہمارا ہے شیخ فرمایا کر کے ہاشیا ہمارا ہے مانا کیا ہے ہم سے بغیر تم چل ہی نہیں سکتے ہو اب مسئلہ حل ہو گیا ہے دیکھو حجیف مبارک منالی ناشت ارونیہ فقال اب دیکھو پٹھان کہتے ہیں کہ وائل اور اسے درخت ہو ماں اور کسی درخت سنی بات سناؤ کہ دیکھ سو دیکھی سنا اہمیت کے بعد ابھی ہمیں کسی نے دعوت دی دعوت دی سعودی میں تو اونٹ کا گوشت ہم پہ کھلایا وہ اتنا شنا پکایا ہوا تھا تو جو عظمی داری تھا ہمارا اس نے کہا کہ نماز کے لیے پھر بھی کرنا ہوگا نہیں سمجھتے ہو میں نے کہا ان شاء اللہ قبل اقلی و بادہ قبل اکلی وبادا تو مجھے حیران ہو دیکھتا ہے کیسا؟ کیسا قبل میں نے کہا قبل تو آبی میں نے کہا ابھی سنا تو بڑے سوچ میں آ گیا تو میں نے کہا یہ وزوئی لغوی یہ ہاتھ دھوئیں گے کلکی بھی کریں گے مراد نہیں ہے پھر میں نے اس کو بہت دلائل دی مسئلہ بھی چھیڑا مسئلہ چھیڑا تو میں نے کہا کہ صحابہ کرام ترتیب کے قائم ہو شکر میرے بات صحابہ کرام ترتیب کے قائم تھے مجھے کہا یہ کیسے معلوم ہوا میں نے کہا سائل کہتا ہے لم اشور باخال تو قبل آنے لمبا میں نے کہا لمب اشوروں کے سر مجھے پتہ ہی نہیں لگا ترتیب بدل کے اب کیا کرو فرمائے میری بارش خیر گنانے اگر ترتیب کے سواب اور قائل نہ ہوتے تو لمب اشور کا کیا مطلب ہے تم تمہارا یہ مسلک ہے کہ قید غلام درشریف نہیں پڑھنا نا آپ نے پڑھ لی ہے اب تم استاد سے پوچھتے استاد جی پتہ ہی نہیں لگا قید اولا میں میں دروش رسال پڑھ چکا ہوں اب کیا ہو فرمایا استاد کیا کہے گا کوئی گناہ نہیں ہے بڑا سر رساو کر لیتا تو بس کوئی گناہ نہیں ہے گناہ نہیں ہے نا سر رساو تو ہے نا بابا میں نے جب لمب اشور تو لوگ اچھے ہیں بابا مان لیتے ہیں مسئلہ فخالا تو قبل فقار ازبا ہونا حرج کوئی گناہ نہیں ہے پت ہی نہیں لگا ہر تو قبل ان اس کو پتہ تھا کہ رمی پہلے ہے ترتیبا نہر بات میں ہے بعض کو آگے کر دیا آگے والے کو پیچھے کر دیا فرماخیر میں چل ہون مار مارج والا ہر تیر گناہ نہیں ہے لیکن فدیہ دینا پڑے گا فتح ابن افاظ فرما فرماتی شابلم دیکھو علماء کرام یہ اس حدیث میں اس بات میں ذکر آدابلم بات سمجھتے ہو ذکر آداب آدابلم حدیث میں کچھ کام ہے شیح کا اچھا آداب آزاد کیا ہے علم والمعلم معنی کیا ہے دیکھو مسئلہ بتانا سراہتاً تلفظ یہ کیا ہے مؤثر فی و والتفہیم ہے لیکن یہ اشارہ تو اس سے تفہیم نہیں ہوتا اس سے افہام کامل نہیں ہوتا اب سوال ہے اگر کوئی علم حاصل کرتا علم دیتا ہے اچھا تصریح کی جگہ پر اگر وہ اشارہ کر لے تو کیا گناگار ہوگا امام بخاری فرماتا ہے کہ نہیں بس ایک بات دوسری بات اگر کسی سے فتو پوچھا جائے بموقع تعلیم اشارے پر اکتفا کر دے آئے اس سے تعلیم ہو جائے گیا نہیں امام بخاری فرماتے ہیں بولو بابا من عجاب بل پتیا بھی اشارت راس ابا بر بیان جواز جواب اے فتوا کا فتو نہیں کہ جواب اے فتوا کا اشارت ہاتھ کے اشارے سے پر رسی اور رس کے اشارے سے اگر راس ہلا دے پھر بھی جواب ہو گیا ہاتھ ہلا دے پھر بھی جواب ہو گیا اب یہاں پہ سوال پڑھتا ہے اب یہاں پہ سوال پڑھتا ہے کہ بھئی اشارت و مفہیمہ نہیں ہے تصریح سے افام آتا ہے اور اشارہ تو غیر مفحمہ دن کے سمجھانے والی چیز نہیں ہے تو کیا اگر قاضی یا مفتی اشارتاً کوئی مسئلہ قید کی جائز ہے امام بخاری فرماتے ہیں کہ اشارے کو دیکھیں گے اگر مستفی اشارے سے اکتفا ہوتا ہے اس کا تو اشارہ کافی ہے اگر مستفی کا اشارے سے اکتفا نہیں ہوتا ہے تو پھر صراحت کی ضرورت ہے بات سمجھ گئی ہوتا ہے. اگر ساحل اشارے پہ سمجھتا ہے اور اس کے ذہن میں بات آ سکتی ہے تو الشا تو یک اگر اشارہ نہیں سمجھ سکتا ہے تو پھر پھر کے کہنا ضروری ہے اب آپ سمجھ گئے ہو اس لیے کہ ہم کہیں گے لیک حالٍ حالن مقال بھلے مقال مکالن ہالم یاد ہو گیا لیکل حالٍ حالن مقال بھلے مقالن حال ہالم حال مقال حالت حال کی مناسب بات ہوتی ہے بھلے مقال حال اور ہر بات کے لیے ایک حالت ہوتی ہے تو اگر حالت اشارہ یک بھی تو الشاط یک بھی اگر حالت اشارہ کا بھی نہیں ہے تو تصریح کی ضرورت ہے مثلا شو آگے جائے حدیث پڑی ہے <تصفح> وہی حدیث سے چاہ ہاں چلو جی ٹھیک ہے نا کیا اس نے کہا جی میں نے تو رنگی بعد میں کیے نہ پہلے کر دیا ہے جی گناہ آگے چل فریج آگے چل ہاں نا یوقبز اللم و قبض علم اٹھایا جائے گا وہی سر اجال اجال جائے گا ول اور فتنی بھی وایات سول ہر جور ہر جو سوت ہو جائے گا اکیلے یار اصول لائے مل ہار پالا ہا کازا ہرج کیا چیز ہے فرما کیا یعنی اس وقت تلوار ہو جائے نا جی؟ شارہ کر دی یعنی تلوار چلانا بس پتا لا کا نیچے لے اشار بھی یہ نہیں کیا ہے کہ آپ صلاح سمجھا سے رادا قتل فرما رہے تھے تو الشار تو ٹھیک ہے نا مقال وکال آگے جاؤ پھر ایک دم تھا سننے حمبی آسان بات ہے حر حدنام حسن اسماعیل قالحدنا قال حدنا شامن فاطمہ اجماعین فرما کے عشا ابے حضرت کی بین ابے اچھا اطے تو عائشہ میں آئی اپنی بہن عاشتیتا کے پاس ہوئی تو و نماز پڑھ رہی تھی فخر تم نے کام شانا سے حدیث آپ کو بار بار آئے گی خصوب میں بھی آئے گی تفتیش میں بھی آئے گی مسئلہ یہ تھا کہ اسمارضانہ نبی علیہ السلام کے گھر آئی دیکھتی ہے کہ لوگ جمع ہیں نماز پڑھ رہے ہیں نبی علیہ تو اسلام بار نماز پڑھا رہے ہیں دیکھتی ہے حضرت عاشبی نماز میں یا مشغول ہیں یا اراد نماز کر رہی ہے تو میں نے کہا میری بہن آشاں ماشان اناس کیا کیفیت و حالت لوگوں کی کیوں یہ جمائیں فاشات تلس ہوا ہے میں نے کہا ماشان اتر ایک نا سورت کیا ہو گیا گرم ہو گیا گرن ہاں گرن ہو گیا ہے نر توش اوپر دیکھو نا نر توش فرما ہے بس اب امام بخاری نے فرمایا اگر اشارے سے کوئی سمجھے تو اشارہ جا رہی امام بخاری ہے نا اب سراتی قسم میں آپ تو پھر یہ حدیث لا کے دوسرے عنوان بن رہا گا لیکن یہاں پہ یہ مسئلہ بتا دیا ہے کہ اشارے اگر اشارے ہر سکون راہ نقطے ہر نقطے راہ مقام دارد ہر سخن رہا نقطہ ہر نقطے رہا مقام دار ہر بات علم کی ہوتی ہے ہر علم کی بات کے لیے مقام ہوتا ہے تو یہاں مقام صرف اشارے فرما رہے ہیں اچھا کہتی ماشار الماضی کیا ہے لوگوں کی حال کیوں میں باشار ترسم سمائے اشارہ کے آسمان کی طرف فیض نازن میں نے دیکھا تو لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں وکالت سبحان اللہ نے فرمایا سبحان اللہ او تو میں نے کہا رہے کیا کوئی آیت عذاب ہے کوئی آیت عذاب ہے فرما اپنے سر سے یعنی نام اے نام فکم تم تمہیں بھی نماز کے لیے کھڑی ہوگی لگ یہاں تک کہ مجھ پہ غشی غالب ہو گئی تک تھک تھک گئی بڑی تھک گئی نماز بڑی لگی تھی بوڑھی ابئی یہ وہ غشی نہیں ہے کہ بالکل ختم ہو جائے رشی سے مراد نسل بنو کی ہے تکاوت ہے۔ تک جال تو آ سب اصل سل میں شروع ہوئی اپنے سر پہ پانی کیا کر رہی تھی ڈال رہی تھی تو ماں میں نے کہہ دیا کہ غشی سے مراد وہ غشی نہیں ہے کہ قوت یا تیسری سلب ہو جائے اگر قوتِ اکلی سلب ہوتی تو پھر سر پہ پانی کیسے ڈالتی مانتے ماری بوجھ آ گیا تمہیں پانی ڈالنے لگ گئی سمجھ کے اس گیا اب یہ اس سال کا مسئلہ ہے اچھا ٹھیک ہے اب اس میں یہ سوال ہے کہ حضرت عاشر نے اشارہ کیا فقائے ہن کہتے ہیں کہ اشارہ مف عما اشارہ تو مف ہے تو جب اشارہ مف اماؤ تو یہ منزل نام ہے اور نام سے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے تو پھر اشارے سے نماز کیوں فاسد نہیں ہوئی یا عاشیہ کی بات سمجھ گئے ہو نہ سوال میں پوچھ ہوئی پہلے کہا کہ اشارہ محفمہ ہوتا ہے جب مقصود اشارے سے افہام ہے تو آشہ اسما کا افہام فرما رہی تھی تو پھر نماز عاشق کیسے فاسد نہیں ہوئی تو الجواب الاول و حاض الحکم قبل قبل قبل افساد بل اشارہ سادی بل اشارہ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ اس زمان میں اشارے سے نماز نہیں ٹوٹتی تھی بات سمجھ گیا ایک بات ہوگی دوسری بات یہ کہ علام مذہبی عائشہ احتیاطی کی رائے یہ تھی کہ اشار سے نماز نہیں ٹوٹتی دو ہو گئے تیسری بات یہ کہ وہ تسلی مراد ہے وہی ارادہ تو مراد نہیں کہ نماز پڑھ رہی تھی اراد قریب و شیرا حکم شے ہے کیا ہے تو تسلی یعنی ارادہ ان تسلی بات سمجھ گئے ہو ابشکال ختم ہے جب نماز ہوگی تو فحمد اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم واسنالے ہے نبی علیہ السلام اللہ کی تاریخ کی سم مقال یہ حدیثہ پڑھ چکے ہیں سم مقال فرمائے مامن شہن نہیں تھی کوئی چیز لم اکن اریتو جو کہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا اس کو اللہ رأیتو فی مقامی حاضر مگر دیکھ لیا من ان سب چیزوں کو اس مقام پہ ادھی حتل جنت و نارا جہاں تک کہ جنت بھی دیکھ کیا ہوں نار بھی دیکھ کیا ہوں تو یہ تصویریں مثالی تھی سمجھئے نہیں حدیثی ترویزی میں تم پڑھ چکے ہو حصوق یہ تصویریں کیا ہے مثالی تھی اللہ نے جہنم کی تصویر اے دیوار پہ بتا دی تو جنت کی تصویر بھی دیوار پہ بتا دی جنت میں کچھ تھا تو سامنے کر دیا نبی پاک لینے کے ارادہ فرمار دی نار کے اندر جو تھا تو دیکھا تو پیچھے ہٹ پڑے صورت مثالی ہے مسئلہ حل ہے انشاءاللہ شاء اللہ او ہاں تو اس وقت مجھے حکم دیا کیا نقم تفتنو نبور تم پہ امتحان آئے گا خبروں میں مسلح او قریبا بس مسلح ٹھیک ہے مسلح فتن فل مسیحال او قریب من فتنة المسید دجال اب یہ راوی کہتا ہے کہ نبی پاک نے مثلہ فرمایا یا نبی پاک نے حریف فرمایا لا ادری ایو ذالک قالت اسما اسما جب حدیث سنا رہی تھی تو مجھے اتوائی ذہن مکتی یعنی یاد نہیں ہے کہ مثل فرمایا تھا کہ غریب فرمایا تھا مسل اور قریب سے ایک جملہ آپ نے فرمایا تھا لیکن مجھے اللہ تعین یاد nee. نہیں ہے اچھا یعنی کیا مانا توفت نفیر کبور کم مسل فتن تل مسیحال من تو منفل الدجال ٹھیک ہے بھائی اچھا اب سوال یہ ہے کہ مسیح الدجال فتن عذاب اور فت مسیح تجار اس میں کیا مناسبت ہے ٹھیک ہے نا کہاؤ کہ زندوں پر فط مسیح تجال بہت دش زدہ ہوگا جس طرح مردوں پہ فطنے عذاب قبر دخت زدہ ہوتا ہے شابت سمجھ گئے نا آزاد قبر کیا ہوتا ہے؟ مردوں پر بہت دشتی ہوتا ہے تو زندوں پر فط مسیح تجال دشتی ہوگا وہاں بھی امتحان مال تکلیف ہے یہاں بھی امتحان مات تکلیف ہے یہ بڑا فتنا سن بچا <متحدث> لو کہاں جا کے اس مرد سے ماہل وقد حاضر رجلے کیا ہے تیرا اس آدمی کے بارے میں ماہموقر رجلے کیا کی عقید ہے تیرا کیا اس آدمی کے بارے میں حاضر رجول سے کون مراد ہے نبی علیہ السلام وہ آزاد کے شار رفت القدیر کہتا ہے بطل بطل سب کہتے ہیں کہ آزاز سے اشارہ مخصوص فی الزین، یعنی فی الزین کو کیا جاتا ہے مم. یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کی صورت کی مثالی پیش کی جاتی ہے یہ بھی جائز بھی صحیح نہیں ہے کہ حجاب بین المیت والنبی و قبر نبی و نبی اٹھایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس لیے ملا علی قاری فرماتی یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن انصا اگر اچھی ہوتی تو سب لوگ صحابی بن جاتے مرنے کے بعد تو ہمارے اکرام اللہ بھی صحابی بن جاتا بھی لیکن دیکھتے نہیں ہے کوئی یہ مثال فرشی مثال فرشتوں کے پاس دن کی صورت مثالی نہیں ہوتی ہے تمہیں آزاد اشارہ کس کو ہے ماؤدی سے ہی کو ازفت از ازفت الفاری وغیرہ فام المؤمن ایمان والا موقن یا یقین رکھنے والا لا ادری اما کا اسما کے شاگرد مجھے پتہ نہیں کہ حضرت اسمان سنایا تھا یا امل سنایا تھا لیکن ان دونوں لفظوں میں سے ایک ضرور تھا هُو محمد هُو رسول اللہ رَسُولُ محمد و محمد ہے پھر یہ مبمن کی بات ہو رسول اللہ بطور تاکید ہے یہ وہ محمد ہے وہ اللہ کا پکا رسول ہے سچا رسول ہے جانا بالبینات بہینت تشریف لاتے ہمیں دلائل اور مجزاد دے کر ٹھیک ہے وہ عجب نہ ہو وہ ہم نے آپ کی بات مانی اور اتباع کیا وہ محمد السلاحصن افط الباری کہتے و محمد الصلاحن کیا مانا وہ محمد تین دفعہ یہ مانا ہے و, و محمدن یفول سمجھ گیا وہ محمد یقول و محمد و محمد و محمد اب آپ سمجھ گئے نا پستان کہتا ہے کہ یقول سلاسن دو دفعہ محمد اور تین دفعہ سلاسن اشار الی حاشیتنا امتحان ہے نا نمبر اچھے ہوں تو نم صالحا سو جا سو جا واقعی سوتا ہے بڑا خوبصورت چہرت اللہ اس کی پر رحمت اللہ اللہ بہت سارے ایک بات کہی تھی اور بہت عجیب بات آپ پہ بیان کیا نا کہ آج اس نے ہمارے دلوں کو کھینچ کر لیا ہے نب صحا آرام سے محفوظ اور معمون آرام فرما قد علمنا نا ان کن تلم ہمیں پتہ تھا کہ تو یقین کرنے والا ہے نبی ذات پر اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ فرشتوں کو کیا پتہ تھا آج مغیر تھے تو جواب یہ ہے کہ فرشتوں کو جب اللہ مومن کے پاس بیچ دیں تو فرماتی جاؤ یہ مومن ہے سے کچھ کرا کدا نہ ہو گیا نا سمجھ گئے ہو دوسری بات یہ ہے کہ میت کے چہرے پر مومن اور کافر لکھا ہوتا ہے تو جان لیتے ہیں اور بابا تیسری بات یہ ہے کہ مختصر حاضر تم ہی مختصر مالف جانتے ہو اور کوئی نہیں جانتا ہے طالب علم کو مولوی کے ساتھ بٹھاؤ تو سمجھ جاتا کہ طالب علم کی کیا حیثیت ہے تو چہری بھی بتاتے ہیں نا تم دیکھتے ہو کہتے ہیں فلاں کا چہرہ میشو زبردست ہے اللہ کا پیارا تھا کیا ایسا تھا اللہ معافی دے تو تم بھی کہتے ہو تخمینہ ہوتا ہے وامبل مرتاب اور ہر چیز کا منافر کا ہے مرتاب تو یہ کہے گا کہ لا ادری مجھے پتہ نہیں ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی خا خیر خیر الحمد للہ الحمد للہ نزر مد. مدرسہ مدرسہ ہاں آؤں ولی شام ہاں صحیح تھا صحیح رکھے ہاں نہو ٹھیک وہ ام المناک قول تو یہ کہہ کہ گیا کلا ادری مجھے پتہ ایو ذا لکھا ٹھیک ہے نا کون ہے یہ شخصیت مجھے پتہ نہیں ہے یا مانا ام المناک ابل لا ادری اسما کا شاگرد کہتا ہے مجھے پتہ نہیں آیو کہ منافق فرمایا تھا انہوں نے یا مرتاب فرمایا تھا مجھے پتہ نہیں ہے فیقول منافق جی میں مجھے تو پتہ نہیں ہے لوگ مومن لوگ نبی نبی کہتے تھے میں کے لوگ رسول اللہ رسول اللہ کہتے تھے میں بھی رسول اللہ, کہتے تھے، رسول اللہ کہتے کہ لیا لیکن مجھے پتہ نہیں کہ واقعی رسول ہے کہ نہیں ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے اس کا ایمان تو تردد ہوتا ہے نا کیا ہے ایک پڑھو یہ حدیث پر کھیل پڑ چکے یہ اب دیکھو باب تحریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باب ہے ترغیب دینا پارونا برانگی اختکرنا کرنا نبی علیہ السلام کا وقف عبد القیس کو اعلیٰ اس مسئلے پر ان وضل ایمان واللم کہ یاد کرو اصول ایمان کو اور علم کو وایخ برمن ورا اور خبر دو ان کو جو تم سے پیچھے ہیں بس اب توجہ کرو بھائی آسان ہے اس کا ربق پہلی روایت میں کیا آیا آتا معلم اور متعلم ذکر ہوئے فضیلت علم بھی آیا اور آپ کو کہا عالمہ و علما رف العلم ضور الجال باب فضی علم زیادہ علم نشر کرو اے اور زیادہ علم نشر کرو نشر کی حالات کو دیکھو اگر مناسب ہو تو سواری کی حالت میں بھی جواب دے دو مناسب سمجھتے ہو طار علم سمجھدار سے شاعر سے جواب دے دو مسئلہ حل آپ کہتے ہیں صرف علم حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ علم دیتی ہوئی تاکید کرو کہ اخذ اس کو یاد کرو یاد کرو یاد کرو اور جس کو علم دو تو اس کو یہ بھی کہو کہ فخبرو برو فخ برو فخ برو مسئلہ حال ہو گیا ہے تعلیم علم کے بعد امر بحث علم کرو تعلیم علم کے بعد امر بے اخبار علم کہو یعنی کسی کو علم دو ان کو کہو کہ اس کو یاد بھی رکھو ان پہ یاد بھی کرواؤ صرف دو نہیں امام بخاری نے تو ہم سب کے کر دیا ہے صرف اس مدرسے کو بچا دیا ہے سب کر دیا امام بخار یعنی علم کی تعریف دو صرف تعلیم میں اکتفا نہ کرو بلکہ امر دہد حفظ علم بھی کرو کہ یہ مسئلہ کس طرح ہے اس کو یاد کرو ٹھیک ہے اگل... یاد نہیں کیا تو ڈنڈے پھوکار پکڑواؤں گا اچھا صرف علم دینے بھی اکتفا نہ کرو بلکہ امر بھی اخبار علم کرو کہ اس کو آگے پہنچانا بھی ہے تو ہمارے پٹھانوں کے مدرسوں میں تو اخبار یعنی صرف علم دینا ہے امر بےحد علم نہیں ہے پڑھا دیتے ہیں پڑھا دیتے جان تھکا دیتے طالب علم کے گھر میں سوا ڈالتا ہے سو جاتے ہیں چرس پیتا ہے جو بھی کرے پھر دوسرے درس میں آکر کر سبق پڑھا کر پھر چلے جاتا ہے یہاں کے سالوں کی ڈپٹی بہت سارا پڑھاتے بھی ہیں پھر ساتھ بیٹھتے بھی ہیں پھر کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ بہت مشکل ہے حمام بخاری نے ہم پ رد کے رد نہیں کیا ہے کہ صرف تاریخ اکتفا نہ کرو امر اس, اس کو محفوظ رکھو کو وقال ابن ابن فرماتے ہیں ابن یہ بار سے آیا ہوا صحابی تھا انیس دن میری بات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا جب انیس دن اس کے گزرے تو بعد میں یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر اجازتوں میں گھر چلے جاؤں نبی علیہ السلام نے کہا تو چلا تو جا لیکن فاضلی منہ جلع علی کم اپنے خاندان میں چلے جاؤ اس کے بعد ان لوگوں کو تعلیم دو بغیر تعلیم کے نہ چھوڑو بس آگے پڑھو میں سنو آسان ہے یہ غندر پہلے نہیں ذکر ہوا چا. اس غندر کا نام علماء نے لکھا ہے کہ اس کا کیا نام ہے لیکن اس کا یہ لقب تھا محمد ابن جعفر کا اور اس کو غندر امام شعبہ نے کہا تھا غندر اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ جس کا آواز بڑا ہو اور جس کے یہ جو بات کرتا ہے تو وہ کیا ہو اس میں شور شور ہو تو یہ بات کرتا تھا جلدی جلدی بات کرتا تھا اونچی آواز سے بات کرتا تھا تو شوبا نے کہا اس کو دیا گم کر شور مچانے والے کیا ہوا تو اس کو گمدر کے دیا ہے اچھا چلو <تصفح> <تصفح> شکتمبئی سفر بیت کی طرف اشارے ہاں چلو پرو پہلے ہم نے کہا تھا نا کہ فشاء الحرام علی میں کی جنسی ہے تو ہم نے کہا کہ عادی اولا ہے یہاں دیکھو فشا الحرام عادیہ نہ کرا کیا <سؤال> یہاں پہ صرف یہ زیادت ہے شعبہ کی طرف سے کہ اس حدیث میں پہلے آیا نقیر آیا ہے ٹھیک ہے نا اب تو باہم تو مظفر تو تین آ ہیں آگے جو چوتھی چیز ہے امام شعبہ فرماتے بعض روایتوں میں ابو جمرہ سے النقیر نقل ہے وربہ مکان اور بعض روایت میں ابو جمرہ سے المقیر نقل ہے اگر نقیر معنی ہو تو وہ لکڑ ہے جو کہ اندر سے تراش گئی ہو اگر مقیر ہے تو معنی یہ ہے کہ لگا دیا گیا ہو لیکن یہاں پہ یہ کہ مقیر بدل مذفت ہے مظفت مانا تارکول تو قیر بھی تارکول کا ایک لوہا ہے نہیں تارکول نہیں ہے فرمائے پزو ہو یاد کرو وق منورا کو چلو مسلم معاف کیوں